یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ محاسبہ نفس کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت کی ہے کہ وہ ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور محرمات و ممنوعات سے بچتے رہیں اور ہر وقت اپنی آخرت کی سدھار کی کوشش میں لگے رہیں اور ہر دم یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور انہیں ریکارڈ میں لا رہا ہے کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے آیت انیس میں اللہ نے مومنوں کو نصیحت کی کہ وہ دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں ورنہ وہ انہیں یہ سزا دے گا کہ انہیں روحانی رفت و بلندی کے حصول پر دھیان دینے سے غافل کر دے گا اور وہ اپنے جسم و کے آرام و آشائش کو ہی اپنا متمح نظر بنا لیں گے اللہ تعالیٰ نے صورت القحف آیت 28 میں فرمایا ہے اور آپ اس کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین اسلام کی حدوں کو پھلانگ گئے اللہ کے ساتھ بدحدی کی اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت و غداری کی وہی لوگ در حقیقت اللہ کی بندگی سے روگردانی کرنے والے ہیں